اعوذ من متنا ترابا اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا فی الواقع ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے او آبا کیا ہم اور ہمارے پہلے باپ دادا بھی ال انبی آپ کہہ دیجیے بلا شبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی لما یقینا ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر سب جمع کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المكذبون پھر یقینا تم اے گمراہو جھٹلانے والو لا اکلون من شجر مزمقم تم تھوہر کے درخت سے ضرور کھانے والے ہو گے فیملی اون پھر اس سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہو گے فشیر بون ایل ہی پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو گے فشیر بون شرب الم تو پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو گے ظول روز قیامت یہ ہوگی ان کی مہمانی ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر تم دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے افرآ تم میں تم نون بھلا بتلاؤ یا بتاؤ تو جو منی تم ٹپکاتے ہو اے تم تخن القال کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے خالق ہیں نہنو الموت۔ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين هم هنا تم هارد موت مقدر کر ديها اور هم عجز نحي على أن نبدل أنفالكم وننشئكم فيما لا تعلمون بلکہ قادر ہے اس بات پر کہ تم جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئے اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے اور یقیناً تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے بھلا بتاؤ تو جو کچھ تم بوتے ہو. تُم ام نحن الزارعون کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس سے معلوم ہوا کہ عقیدۂ آخرت کا انکار ہی کفر و شرک اور معاشی میں ڈوبے رہنے کا بنیادی سبب ہے یہی وجہ ہے کہ جب آخرت کا تصور اس کے ماننے والوں کے ذہنوں میں دھندلا جاتا ہے تو ان میں بھی فِسک و فجور عام ہو جاتا ہے جیسے آج کل عام مسلمانوں کا حال ہے پھر یعنی اس کریح المنظر اور نہایت بد اور تلخ درخت کا کھانا تمہیں اگرچہ سخت ناگوار ہوگا لیکن بھوک کی شدت سے تمہیں اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا پھر الہیم اہ یہ مو کی جمع ہے ان پیاسے اونٹوں کو کہا جاتا ہے جو ایک خاص بیماری کی وجہ سے پانی پر پانی پیے جاتے ہیں لیکن ان کی پیاس نہیں بچتی مطلب یہ ہے کہ زقوم کھانے کے بعد پانی بھی اس طرح نہیں پیو گے جس طرح عام معمول ہوتا ہے بلکہ ایک تو بطور عذاب کے تمہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا دوسرا تم اسے پیاسے اونٹوں کی طرح پیے جاؤ گے لیکن تمہاری پیاس دور نہیں ہوگی پھر یہ بطور استحضاء اور تحکم کے فرمایا ورنہ مہمانی تو وہ ہوتی ہے جو مہمان کی عزت کے لیے تیار کی جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض مقام پر فرمایا فیبشر بن علیم سر علمران آتمبر اکیس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے پھر یعنی تم جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے پھر تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو یا دوبارہ زندہ کرنے پر یقین کیوں نہیں رکھتے یا کرتے پھر یعنی تمہارے بیویوں سے مباشرت کرنے کے نتیجے میں تمہارے جو قطرات منی عورتوں کے رحموں میں جاتی ہیں یا جاتے ہیں ان سے انسانی شکل و صورت بنانے والے ہم ہیں یا تم پھر یعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا چنانچہ کوئی بچپن میں کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے پھر یہ مغلوب اور عاجز نہیں ہیں بلکہ قادر ہیں پھر یعنی تمہاری صورتیں مسخ کر کے تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیں اور تمہاری جگہ تمہاری شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق پیدا کر دیں پھر یعنی کوئی یہ نہیں سمجھتے یعنی کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا جس کا تمہیں علم ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے پھر یعنی زمین میں تم جو بیج بوتے ہو اس سے ایک درخت زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے غلے کے ایک بے جان دانے کو پھاڑ کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس طرح درخت اگانے والا کون ہے یہ بھی منی کے قطرے سے انسان بنا دینے کی طرح ہماری ہی قدرت کا شاہکار ہے یہ تمہارے کسی ہنر یا چھو منتَر کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناهو حطاما لو نشاء لجعلناهو حطاما فضلتم تفكہون اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم پشیمان ہونے والے ہو جاؤ کہ بلا شبہ ہم پر چٹی ڈال دی گئی بل نہ محروم نہیں بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو ا انتم انزلتموه من المزن ام نحن الموزلون کیا وہ تم نے بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں لو نشاء وجعلناه عجاجا فلولا تشكرون اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے النار تورون بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم جلاتے ہو اے شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ شروط کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں نحن جعلناہا تذکرتا ومتاعا للمقوین ہم ہی نے اسے یاد دھیانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لئے فائدہ بنایا ہے فسبح بسم ربک العظیم لہذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے فل موبی نجوم پھر میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں وہ ان تعلقی اور بلا شبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے انقو کہ بلا شبہ یہ قرآن نہایت معزز ہے فی کتاب مکنون ایک محفوظ کتاب میں لا يمسوہو اللہ المطہرون اسے بس پاک فرشتہ ہی ہاتھ لگاتے ہیں تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی کھیتی کو سر سبز و شاداب کرنے کے بعد جب وہ پکنے کے قریب ہو جائے تو ہم اگر چاہیں تو اسے خشک کر کے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم حیرت سے منہ ہی تکتے رہ جاؤ تفکن ازداد میں سے ہے اس کے معنی نعمت و خوشحالی بھی ہیں اور حسن و یاس بھی یعنی دوسرے معنی مراد ہیں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں تنوعون کلامکم تندمون تحزنون تعجبون تلاومون اور تفجعون وغیرہ مفہوم سب کا قریب قریب ہی ہے یعنی حیرت و استعجاب یا ندامت ملامت اور غم کا اظہار ول تم اصل میں ولل تم صرتم تم اور تفکن دفکن ہے پھر یعنی ہم نے پہلے زمین پر حل چلا کر اسے ٹھیک کیا پھر بیج ڈالا پھر اسے پانی دیتے رہے لیکن جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو وہ خشک ہو گئی اور ہمیں کچھ بھی نہ ملا یعنی یہ سارا خرچ اور محنت ایک تاوان ہی ہوا جو ہمیں برداشت کرنا پڑا تاوان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے مال یا محنت کا معاوضہ نہ ملے بلکہ وہ یوں ہی ضائع ہو جائے یا زبردستی اس سے کچھ وصول کر لیا جائے اور اس کے بدرے میں اسے کچھ نہ دیا جائے پھر یعنی اس احسان پر ہماری اطاعت کر کے ہمارا عملی شکر ادا کیوں نہیں کرتے پھر کہتے ہیں کہ عرب میں دو درخت ہیں مرخ اور آفار ان دونوں میں ان دونوں سے ٹہنیاں لے کر ان کو آپس میں رگڑا جائے تو اس سے آگ کے شرارے نکلتے ہیں پھر کہ اس کے اثرات اور فوائد حیرت انگیز ہیں اور دنیا کی بے شمار چیزوں کی تیاری کے لیے اسے ریڑ کی ہڈی کے حیثیت حاصل ہے جو ہماری قدرت عظیمہ کی نشانی ہے پھر ہم نے جس طرح دنیا میں یہ آگ پیدا کی ہے ہم آخرت میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں جو اس سے انتر گنا حرارت میں زیادہ ہوگی دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تریالیس پھر مقوین مقوی کی جمع ہے قواً یعنی خالی صحرا میں داخل ہونے والا مراد مسافر ہے یعنی مسافر صحراؤں اور جنگلوں میں ان درختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے روشنی گرمی اور ایندھن حاصل کرتے ہیں بعض نے مقوی سے وہ فقرار مراد لیے ہیں جو بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ ہوں۔ بعض نے اس کے معنی مستمتعین تین فائدہ اٹھانے والے کیے ہیں اس میں امیر غریب مقیم اور مسافر سب آ جاتے ہیں اور سب ہی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی لیے حدیث میں جن تین چیزوں کو عام رکھنے کا اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں پانی اور گھاس کے علاوہ آگ بھی ہے بحالے سنن عبید حدیث نمبر 3477 اسن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو اور دیکھیے ارغا الغلیل چھٹی جلد صفحہ نمبر سات سے نو تک پھر فلاح قسموں میں لا زائد ہے جو تاکید کے لیے ہے یا یہ زائد نہیں ہے بلکہ مقبل کی کسی چیز کی نفی کے لیے ہے یعنی قرآن کہانت یا شاعری نہیں ہے بلکہ میں ستاروں کے گھرنے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن عزت والا ہے مواقع النجوم سے مراد ستاروں کے طلوع و غروب کی جگہیں اور ان کی منزلیں اور مدار ہیں بعض نے ترجمہ کیا ہے قسم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی کے اترنے کی پیغمبروں کے دلوں میں بحوال موضح القرآن یعنی نجوم قرآن کی آیات اور مواقع قلوب انبیاء بعض نے اس کا مطلب قرآن کا آہستہ آہستہ بتدریج اترنا اور بعض نے قیامت والے دن ستاروں کا جھڑنا مراد لیا ہے بحال تفسیر ابن کثیر پھر یہ جواب قسم ہے پھر یعنی لوح محفوظ میں پھر لا یا میں ضمیر کا مرجع لوح محفوظ ہے اور پاک لوگوں سے مراد فرشتے بعض نے اس کا مرضِ قرآن کریم کو بنایا ہے یعنی اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں یعنی آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن تک نہیں ہوئی مطلب مشرقین کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے بعض نے اس آیت میں نفی کو بیمانہ نہیں لے کر یہ کہا ہے کہ قرآن کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے لیکن یہ استدلال دلال صحیح نہیں کیونکہ یہ نفی بیمانہ نہیں ہے بلکہ یہ نفی بیمانہ نہیں ہے بلکہ اس میں صرف ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے اس کو چھونے یا نہ چھونے کا حکم بیان نہیں کیا جا رہا البتہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ حافظ ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے البدا سفر نمبر چار سو تفصیل کے لیے دیکھیے نیل الاوتار نیل الاوتار سفر نمبر ایک ہزار دو سو ستا سٹھ اور دو سو پین سٹھ اسی طرح معت امام مالک پہلی جلد سفر نمبر ایک سو کی روایت ولیمل قرآن اللہ تعر صرف پاک شخص ہی قرآن کو چھوئے صحیح ہے دیکھیے ارغا الغلیل حدیث نمبر 122 لیکن یہ اپنے مفہوم میں واضح نہیں کیونکہ اس طہارت سے کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہونا مراد ہو سکتا ہے جس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا بہوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 2000 حدیث نمبر دو سو و صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اکہتر و جامعہ اکترمدی حدیث نمبر ایک سو اکیس و سناً النسائی حدیث نمبر دو سو ستر و سناً ابی داود حدیث نمبر دو سو تیس و سنان حدیث نمبر پانچ سو پینتیس اس ناپاکی سے مراد وہی کفر و شرک کی ناپاکی ہے جس کی نفی ایک مومن سی کی گئی ہے اور اس اعتبار سے ایک جنوبی مومن بھی پاک ہے ورنہ جنابت وغیرہ کی ناپاکی اس کو بھی لاحق ہوتی ہے اور اس کے احکام اس کے لیے بیان کر دیئے گئے ہیں بہر صورت عماء اور بہت سے فقحا و محدسین بے وضو شخص کے لیے قرآن چھونے کو ناجائز کہتے ہیں حائزہ اور نفاس والی کا زبانی قرآن پڑھنا درست ہے کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے تاہم جنوبی کا قرآن پڑھنا ممنوع ہے اور اس بارے میں حسن اور اس بارے میں حسن روایت موجود ہے اور اس بارے میں حسن روایت موجود ہے دیکھیے سن ابی داود سنن ابی داود حدیث نمبر دو سو انتیس علی علیزئی البتہ بضو ہو کر قرآن پڑھنے اور چھونے کی افضلیت پر سب کا اتفاق ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا پھر تم اس کلام اتب قرآن سے بے پرواہی کرنے والے ہو اور تم اللہ کی اس نعمت میں اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو اذا بلغت پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنچتی ہے تم ہی نون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبِصِرُونَ اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں فَلَوْلَا إِن كُنتُم غَيْرَ مَدِينِينَ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں تب جیوں تم صادقین اس روح کو پھیر لاتے اگر تم سچے ہو فرمربین بس لیکن اگر وہ مردہ مقربین میں سے ہوا فرو ہین جن تو اس لیے راحت اور خوشبو اور نعمتوں والا باغ ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أصحاب اليمين اور لیکن اگر وہ اسحاب یمین میں سے ہوا فیصل أَصْحَابِ یمین تو کہا جائے گا تیرے لیے سلامتی ہے کیونکہ تو اسحاب یمین میں سے ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور لیکن اگر وہ تقزیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہوا فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمِ تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوگی وَتَصْلِيَتُ جَحِيمِ اور اسے جہنم میں داخل کیا جانا ہے حق بلا شبہ یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے فسبح بسم عبی کلعوین لہذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تصبیح کیجئے اب چلتے آیات کی تفسیر کی طرف حدیث سے مراد قرآن کریم ہے مداہنت وہ نرمی جو کفر و نفاق کے مقابلے میں اختیار کی جائے درآں حال یہ کہ ان کے مقابلے میں سخت تر رویے کی ضرورت ہے یعنی اس قرآن کو اپنانے کے معاملے میں تمام کافروں کو خوش کرنے کے لیے نرمی اور اعراض کا رستہ اختیار کر رہے ہو حالانکہ یہ قرآن جو مذکورہ صفات کا حامل ہے اس لائق ہے کہ اسے نہایت خوشی سے اپنایا جائے پھر یعنی مرنے والے اور اس کی حالت نظا کو دیکھتے ہو لیکن اس کی موت کو ٹال سکنے کی یا اسے کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے پھر یعنی مرنے والے کے ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں یعنی مرنے والے کے ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنے علم قدرت اور رویت کے اعتبار سے یا ہم سے مراد اللہ کا اللہ کے کارندے یعنی موت کے فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں پھر یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے تمہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ اللہ تو تمہاری شہ سے بھی زیادہ قریب ہے یا روح قبض کرنے والے فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے پھر دین یدینوں کے معنی ہیں ماتحت ہونا ماتحت ہونا دوسرے معنی ہے بدلہ دینا یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں جس کے تم زیر فرما اور ما تحت ہو یا کوئی جزا سزا کا دن نہیں آئے گا تو اس قبض کی کوئی روح کو تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارا گمان باطل ہے یقیناً تمہارا ایک آقا ہے اور یقیناً ایک دن آئے گا جس میں وہ آقا ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا پھر صورت کے آغاز میں اعمال کے لحاظ سے انسانوں کو یا انسانوں کی جو تین قسمیں بیان کی گئی تھیں ان کا پھر ذکر کیا جا رہا ہے یہ ان کی پہلی قسم ہے جنہیں مقربین کے علاوہ سابقین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں اور قبول ایمان میں بھی وہ دوسروں سے سبقت کرتے ہیں اور اپنی اسی خوبی کی وجہ سے وہ مقربین بارگاہ الٰہی قرار پاتے ہیں پھر یہ دوسری قسم ہے عام مومنین یہ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں گے تاہم درجات میں سابقین سے کم تر ہوں گے موت کے وقت فرشتے ان کو بھی سلامتی کی خوشخبری دیتے ہیں پھر یہ تیسری قسم ہے جنہیں آغاز صورت میں اصحاب المشعمہ کہا گیا ہے یا کہا گیا تھا بائیں ہاتھ والے یا حاملین نحوست یا حاملین نحوست یہ اپنے کفر و نفاق کی سزا یا اس کی نحوست عذاب یا اس کی نحوست عذاب جہنم کی صورت میں بھگتیں گے پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری سبحان اللہ و بھی حمدہ اللہ العظیم بحال صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 7563 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2694 ہزار سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورت الواقعہ اور آغاز ہوتا ہے سورت الحدید کا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 آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تصبیح کرتی ہے اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے لہو ملک السماوات وهو على كل شيء قدیر آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہ زندہ کرتا اور وہی وہ مارتا ہے اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے الأول وهو وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی اور وہی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ تصبیح زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قال سے ہے اسی لیے فرمایا گیا ہے سر <تَسْبِيحَهُم> بنی اسرائیل آیتمبر چوالیس تم ان کی تصبیح نہیں سمجھ سکتے حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تصبیح کرتے تھے سر بیاہ آیتمبر اناسی اگر یہ تسبیح حال یا تسبیح دلالت ہوتی تو حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی بھوار فتح القدیر پھر اس لیے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے اس کے سوائن ان میں کسی کا حکم اور تصرف نہیں چلتا یا مطلب ہے کہ بارش نباتات اور روزیوں کے سارے خزانے اسی کی ملکیت میں ہیں پھر وہی اول ہے یعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی وہی ظاہر ہے یعنی وہ سب پر غالب ہے اس پر کوئی غالب نہیں وہی باطن ہے یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے یا لوگوں کی نظروں اور عقلوں میں سے یا لوگوں کی نظروں اور عقلوں سے مخفی ہے احوال فتح القدیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب زادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی اللہ رب الصب و رب العرش عظیم وربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجين والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر وهو ليسه مسلم هديث مردوهزار ساتسو اے ساتوں آسمانوں کے رب ارش عظیم کے رب ہمارے اور ہر چیز کے رب اے تورات انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے دانے اور گٹھنی کو پھاڑنے والے میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اس کی پیشانی تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے اے اللہ تو اول ہے تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا تو آخر ہے تو آخر میں رہنے والا ہے تجھ سے بعد میں کچھ نہ ہوگا تو غالب ہے جسے اوپر کوئی نہیں تو باطن ہے جسے ماورا کوئی چیز نہیں اے اللہ ہمارے قرضے اتار دے اور ہمیں فقر سے نکال کر بے نیاز بنا دے اس دعا میں جو ادائے قرض کے لیے مصنون ہے اول و آخر اور ظاہر و باطن کی تفسیر بیان فرما دی گئی ہے